اعوذ باللہ السمیل علیہ من السیطان الرجیم من حمزیہی ونفخیہی ونفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حق رحم والا نہائیت مہربان ہے یہ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 ما ما جو ایمان لائے ہو اوفو بالعقود احد پورے کرو اہدوں کو پورا کرو وعدے پورے کرو اوہلترکم بحیمت النہام تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں علاما علیہ کم سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے غیر محلس سعید اس حال میں کہ تم شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو وہ ان تم حرم جب تم احرام کی حالت میں ہو ان اللہ یہ کو مایوید یقیناً اللہ تعالی جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ حکم بیان کیے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 محرم جس نے احرام باندھا ہوا محرم اور جو حرم کی حدود میں ہے اس کے لیے شخص شکار منع ہے اور پانچواں حکم کہ جو محرم نہیں احرام کی حالت میں نہیں اور حرم کی حدود میں نہیں اس کے لیے شکار حلال ہے تو یہ پانچ احکام اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دیے ہیں آپس کے عہد و پیمان اور اسی طرح اللہ سبحانہ خانا ہوا سے کیے گئے عہد و پیمان اوفو بال سارے عقد سارے عہد پورے کرو واد وفا کرو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 اسی طرح لوگوں کے آپس کے جو معاہدے ہیں عہد و پیمان وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں بہیمت الن عام سے مراد درندوں کو چھوڑ کر باقی چوپائے جو جانور درندہ صفت ہیں وہ بہیمہ نہیں ان کے علاوہ باقی سارے بہیمہ ہیں اور الانعام سے مراد چار جانور ہیں صورت الانعام میں ان کی وضاحت آتی ہے بھیڑ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 کچھ جانوروں کے نام آگے صورت مائدہ میں آ رہے ہیں جن کی حرمت اللہ تعالی نے بیان کی ہے اسی طرح ایک اصول اور قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کلو زینابن من با کچلی والے درندے حرام وہ جانور جن کے کچلی والے دانت ہوتے ہیں نکیلے دانت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 اسی طرح پرندوں کے بارے میں کہا وہ کلو دین تئی وہ پرندہ جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہے پنجے کے ساتھ وہ تم پہ حرام ہے باقی سارے پرندے حلال ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جن کا نام لے کے شریعت نے حرام پڑا جیسے خیبر کے دن غذب خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا ان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 میں سے ایک الہد آ چیل چیل پرندہ ہے اس کا نام لے کے کاش کو قتل کرو الورا بل اب جو آگے سے سفید اور پیچھے سے کالا ہوتا ہے سفید گردن والا کوا الورا بل اب کا جو کوا ہے یہ پنجے سے نہیں پکڑتا چونچ سے پکڑتا ہے شکار پر چھپڑتا ہے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو اپنی چونچ سے اٹھا کے لے دی جاتا ہے پنجے کے ساتھ نہیں اٹھاتا تو وہ جو کلی کا تھا اس میں کوا شامل نہیں لیکن اس کا نام لے کر اس کو حرام کہا ہے الغراب الب سفید گردن والا کوا وہ بھی حرام ہے. یعنی کچھ جانور اس عمومی قاعدے کی وجہ سے حرام ہو گئے جانور اور پرندے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 وہ سارے کے سارے حلال آسان اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ الانعام حلال ہیں عام حلال ہیں علاما اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھینس کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے انہیں یہ آج سناؤ الانعام النعمی اللہ مایوۃ علیہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے چرنے والے جانور سارے حلال ہیں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 وہ شکار کی طرف اشارہ کرے محرم آدمی غیر محرم آدمی کو کہے کہ وہ شکار جانا ہے اب شکار کیا غیر محرم نے جس نے احرام نہیں باندھا جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اس نے شکار کیا تب بھی وہ شکار محرم کے لیے کھانا حلال نہیں ہوا یا اشارہ بھی نہیں کیا بلکہ مرم نے شکار کیا مرم کے لیے مہرم کے لیے شکار کیا کہ یہ میں شکار کر کے اور مہرم کو کھلاتا تو بھی ٹھیک نہیں محرم نہیں کھائے گا وہ شکار ہاں کسی نے اپنے لیے شکار کیا اپنے طور پر اور پھر محرم کی وہ دعوت کر دیتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے پھر ٹھیک ہے اسی طرح حالت حرم احرام کے ساتھ ساتھ حدود حرم میں شکار کرنا منا ہے مکہ حرم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا مدینے میں بھی شکار کرنا منا ہے مکے میں بھی شکار کرنا منع ان اللہ كقمایوريد اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے <سلام> الَّذین آبانو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تم اللہ کی, نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو شاہر الحرامہ اور حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کرو ولال اور نہ ہی حرم کی قربانی کی ولال اور نہ پٹوں والے جانوروں کی والا عام مین البیت الحرام اور نہ ہی بیت الحرام کا حرمت والے گھر کا کسب کرنے والوں کی یبتا وہ نہ فض الم رب ہمردوانا وہ تو اللہ تعالی کا فضل اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں وہ ادا حلل اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو فَاسْتَابُوا تو تم شکار کر سکتے ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ اور کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنا دے اَنْ سَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ انہوں نے تم کو محجد حرام سے رکا تھا انہوں نے تم کو محجد حرام سے رکا تھا اس کا انتقام لینے کے لیے اس قوم کی دشمنی کہیں تم کو مجرم نہ بنا دے انتدو کہ تم زیادتی کر بیٹھو وہ تعبان البر و تقویٰ اور نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو و اللہ تعبن الطف ودوان اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو وہ تق اور اللہ سے ڈرو ان شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے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 ہوتا ہے مونو کسی کمپنی کا ادارے کا مونو اس کو بھی شیار کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی ایک خاص علامت اور نشانی ہوتی ہے تو شاعر اللہ وہ چیزیں جن پر اللہ سکھانا ہوا تھا کی طرف سے علامت اور نشانی ہوتا رہا ولاشہر الحرام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 جو بھی جانور چاہے بکری ہو بھیڑ ہو گائے ہو اونٹ ہو قربانی کے لیے جو بھی جانور لے کے جایا جائے گا مسجد حرام کی طرف اس کو حدی کہتے ہیں حدی کا ذکر کر کے پھر قلائد کا خاص کر دوبارہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ان کے مزید احترام کی خاطر ولا مین البیت الحرام یعنی وہ لوگ جو مسجد حرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف جانے والے خود جاج مرتمرین ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو اور دور چاہلیت میں بھی جو حاجیوں کے قافلے ہوتے ان کی لوٹ خسوٹ نہیں کی جاتی تھی انہیں لوٹا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کا احترام کیا جاتا لوگ ان قافلوں کی مہمان نوازی کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے تو شریعت اسلامیہ نے بھی ان کی اس حرمت اور عزت کو برقرار رکھا ہے ولا امین البئی تلخارہ اب ہمارے ہاں تو کئی سکینڈل ایسے کھلتے ہیں حاجیوں کو لوٹ کے کھانے والے جو حاج کا وزیر بنتا ہے وہ حاجیوں کی حرمت کو پامار کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا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 اللہ نے سختی سے منع کیا ہے جب تغلانا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں فضل سے مراد رزق ہے جو تجارت وغیرہ سے کمایا جائے اور رضامندی سے مراد حج یا عمرہ ہے جو ثواب طلب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے فضل سے کچھ لوگ ثواب ہی مراد دیتے ہیں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں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 اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر امادہ نہ کرے اس چیز کا مجرم نہ بنا دے ان تعتدو کہ تم زیادتی کرو بلائی ان شناخت کسی قوم کی دشمنی تم کو کس چیز کا مجرم نہ بنا دے زیادتی کرنے کا کیوں ان عن المسجد الحرام یہ درمیان میں جملہ ہے نا ان عن المسجد الحرام یہ ایک الگ ہے شجری منا کم قوم کا تعلق ان تح کے ساتھ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی کرنے کا مجرم نہ بنا دے کیوں انسدو کمر مسجد حرام کے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا اصل میں ہوا یہ تھا نا کہ یہ گئے برا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام انہوں نے منع کر دی ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے پھر وہاں پر معاہدہ کہا جاتا ہے تعالیٰ کرماتے ہیں تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو اس روکنے کی وجہ سے تمہیں غصہ تو لگا کہ اتنا سفر بھی کیا مکہ کوچے بھی تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اب وہ غصہ نکالتے ہوئے تم زیاتی نہ کر بیٹھنا زیادتی کر کے بجرگ نہ بن جانا و تعاون و تقوا اور نیکی اور تقوے کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو والا اور گناہ اور زیاتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سراخا کا ظالمن کانا او مدلوما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 اس پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو بطق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید القاب یقینا اللہ تعالیٰ نہایت سخت سدا دینے والا